میرے دوستوں اور مجاہد ساتھیوں عباس خلافت دراصل چنگیزیوں کے حملے میں عملی طور پر ختم ہو گئی تھی بعد میں برائے نام ان کو خلافت کا عہدہ دیا جاتا تھا جو کہ صرف ایک عنوان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا متوکل اللہ جن کا تذکرہ ابھی گزرا ہے یہ سلسلہ خلفہ کے تہترویں خلیفہ ہیں یعنی اگر خلافت راشدہ سے حساب کیا جائے اور خلفۂ عباسیہ کے یہ پچپنوے خلیفہ ہیں اور قاہرہ میں جو عباسی خلافہ کا نام تھا ایک برائے نام خلافت تھی اس کے متوقع اللہ سترویں نمبر کے خلیفہ تھے اسلام بول یعنی استنبول پہنچ کر سلطان سلیم کے حق میں انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور مشہور زمانہ مسجد آیا صوفیہ میں انتقال خلافت کی رسم ادا کی گئی تاریخی روایات میں درج ہے کہ متوکل نے آیا صوفیہ میں مراسم کی ادائیگی کے بعد جامع مسجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میں سلطان سلیم رحمہ اللہ کے گلے میں تلوار لٹکائی اور اسے خلعت پہنایا ان مراسم میں سلطنت عثمانیہ کے علماء اور جامع اظہر کے علماء نے شرکت کی جو اس مقصد کے لیے اسلام بول آئے تھے یوں خلافت عباسیہ جو کہ کافی طویل عرصے پر محیط ہے سلطنت عثمانیہ میں منتقل ہو گئی اور سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی پہلے عثمانی خلیفہ بنے انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ شام مصر ان علاقوں کی فتوحات کے بعد حجاز کس طرح عثمانی خلافت میں منظم ہوا اور حجاز مقدس کا خلافت عثمانیہ میں انضمام کس طرح ہوا یہ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وعلى علیہ و صحب اجمائین و علیکم و اللہ وبرکاتہ